بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال رضة خير يرى فمن يعمل مثقال رضة شر يرى وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا قرملوا وأنتم من الله على أغرب واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال رضة خير يرى وہ نہیں عمل او غروب قال صلی اللہ تبارک علیہ وسلم میرے بھائیوں اور دوستو اس وقت ساری دنیا کے انسان کیا کافر کیا مسلمان وہ منشاہی زندگی پر چل رہے ہیں جو جینے آیا وہ کرنا ہے جو جی نہیں آیا وہ نہیں کرنا اپنی من شاہی زندگی کا دستور یہ گزشتہ تین سو سال سے باطل کی محنت ہوتے, ہوتے ہوتے ہوتے وہ ہمیں اس وقت یہاں تک پہنچا چکے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے اثر لینا یا اس کے رسول سے اثر لینا یا آخرت سے اثر لینا یہ ہمارے دلوں میں یا مٹ چکا ہے یا بہت دھندلا ہو چکا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا بس یہ فیصلہ بات کے چار دن ہی ہمیں اچھے لگ رہے ہیں بہن معنی کر کے ہوں اور موت کے بعد جانے والی زندگی ہے اس سے یہ سارا جہان مواصل ہے اور یہ کائنات اللہ کی ہے یہ زمین اللہ کی ہے آر شکاش اللہ کا ہے یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے یہاں وہ نہیں ہوگا جو دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں صدر وزیر فوجیں چاہتی ہیں بلکہ ان العمر ساری حکومت وہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور وہ من قبل ہے شروع سے اور من بعد ہے آخر تک ہمیشہ تک اور وہ ایسی حکومت والا ہے کہ جس کو سوال کوئی نہیں اللہ یومن ہوگا کی شان جس کا مقابل کوئی نہیں ماں کانا معلحہ ما جس کا کوئی شریک کوئی نہیں کا لگا غل الحو شریک الق الملک جو کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے سارے جوان کو بنایا خود بننے کے ساتھ سارے جہان کو مارتا ہے مارتا رہے گا خود موت سے پاک ہے سارے جہان کو مارتا ہے مارتا رہے گا خود موت سے پاک ہے سب کو بنایا بننے سے پاک سب کو مارا مرنے سے پاک اپنے ارادوں میں وہ کامل ہے ما شاء اللہ کان وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے رم یو شعلم یقن وہ نہ چاہے تو کوئی کروا ہی نہیں سکتا وَمَا اللَّهُ رب العال تم, تم بھی اللہ کے محتاج ہو تمہارا شاہ بھی کبھی پورا ہوگا جب اللہ تعالی بھی چاہ لے سرون کی ساری طاقت لگی کہ علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے اللہ کا ارادہ ہوا کہ ہمیں زندہ رکھنا ہے ایک اتنی کثرت سے بچے ہو قتل ہوئے کہ اس کی اپنی قوم نے کہا تو حکومت کس پہ کرنی ہے ایک سال چھوڑو ایک سال مارو جس سال چھوڑتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام اللہ نے پیدا فرمایا جس سال قتل کرتا تھا اس سال موس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا حالانکہ اس کا عق کرتا تاکہ معاملہ آسان ہوتا لیکن اللہ کی قدرت کو کون جانتا سر ایسا نظام چلایا تو اس کو پانی میں ڈلوایا پانی سے روم کے دربار میں پہنچایا ان نے موسا علیہ السلام کی والدہ غمگین یا بھی دریا میں ڈالوں گی یا ڈوبے گا یا مرے گا اور اس سے بچانے چاہتی ہوں تو اس موت میں جا رہا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی رات اس کی علی ہے فل کی اسے سمندر میں دریا میں ڈالو وہ دریا اسے کہاں لے جائے گا سلجل کے ساحل وہ دریا اسے ساحل پہ پھینکے گا وہاں سے کیا ہوگا یا خود ہو وادم میرا دشمن سرون پکڑے گا واد اس کا بھی دشمن ہے اس کو پکڑ لے گا تو علیہ السلام کی والدہ کے میں آیا یا اللہ جس سے بچانا ہے وہی اس کو پکڑے گا تو یہ بچے گا کیسے وہ تو اس کو دیکھتے ہی ضبح کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقافی ولا لا میں اس کی موت کا غم کھا میں اس کی موت کا خوق کھا میں اس کی جدائی کا غم کھا خا ناراض دو تو دیکھے گی میں اسے واپس پھر گود میں لوٹاؤں گا وجا مسلم تیری زندگی میں میں اسے رسول بنا دوں گا یہ دونوں کام تو دیکھ کے مرے گی اس سے پہلے نہیں مر سکتی وہ سرون کی گود میں جائے یا سب کی آگ میں گرے یا وہ طوفانی موجوں میں گرے بشانہ جب تیرے اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو کائنات کا ہر سبب پھر حفاظت میں استعمال ہوتا ہے پھر وہ ہلاکت میں استعمال نہیں ہو سکتا اور جب وہ ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو حفاظت کے اسباب بھی موت کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب وہ تو کے اسباب بھی عزت کا ذریعہ بنتے ہیں جب وہ دلیل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو عزت کے اسباب میں سے ذت نکلنا شروع ہو جاتی ہے جب محبتیں لاتا ہے تو نفرتوں میں سے محبتیں نکال کے دکھاتا ہے جب نفرتیں لاتا ہے تو محبتوں کو نفرتوں میں بدل کے دکھاتا ہے اس کائنات میں میرے بھائیوں حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے سارت ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو اور لکڑیاں اکٹھی हुई ڈھیر لگایا گیا اور ایسی آگ بہ کی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اس میں جا کے گر کے راستے ہو جائے اب رحیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو ان کو قریب कोई کا کون راستہ ہی کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہنے کے کہ تو کچھ چلا جا وہ کہنے کے کہ میں کیوں جاؤں تم نہیں جلانا ہے مجھے اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں قریب جائیں تو خود جلتے شیطان نے ایک ہتھیار بنا کر دیا گلیل کی طرح اس میں ڈال کے پھینکا کپڑے اتارے رسیوں سے باندھا جو ہوا میں اڑے تو جبریل جبر بائیں طرف آ اور پانی کا گزشتہ بائیں طرف آ گیا ری جا رہے درمیان ابراہیم علیہ السلام ادھر جبرائیل ادھر پانی کا فرشتہ اور ابراہیم علیہ السلام خاموش بس اتنا کہہ رہے ہیں حسم الوکیل ہس حس و اللہ ون ام الوکیل اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے ہیں جی اور ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے چلیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا پانی ڈالو آگ بجھاؤ جبرائل اس انتظار میں ہے کہ یہ جی مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے کروں تو جب دیکھا کہ جی اس ابراہیم بولتے ہی نہیں ہے تو وہ بے خراب ہو گئے کہ یہ تو جائے گا تو جل جائے گا جبریل بھی تو یہی جانتے نہیں کہ آگ جلاتی ہے کہنے لگے کہ ابراہیم آپ کو کوئی ضرورت کوئی نہیں تو فرمایا اما اللہ فلا ضرورت ہے پر مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں اما فن بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں تو تیرا محتاج کوئی نہیں جا رہے جب جبریز سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے براہ ہے آپ کو رقم دیا رقونی بردن و سلام علیہ وے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے بہیم پر تو اللہ جل جلالہ نے ایسا ٹھنڈا فرمایا اس کی گود کو ایسا اس کے شولوں کو گود بنا دیا شولوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود نہیں لیا جسے ماں بچے کو چارپائی پہ لٹاتی ہے ایسے آرام سے ان گاروں پہ لکھا دیا آپ کو شفاف بنا دیا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آگر جو جانی دشمن اور قتل کے طرف ہے جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بھی بے صاخہ نکلا نی مر رب رب یا ابراہیم اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے کیا ہی زبردست ہے تیرا رب میرے بھائیوں کائنات میں جو بھی شکل ہے جو بھی صورت ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے وہ اللہ کے تعدے ہے اللہ کی چاہت سے استعمال ہوتی ہے اس جہان میں فیصلہ اللہ کا حتمی چلتا ہے جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی جو آسمانوں کو کہے گا وہ کریں گے جو ہواؤں کو کہے گا وہ کریں گی جو پانیوں کو کہے گا وہی وہ ہوگا ساری کائنات میں چونکہ آخری فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے حالات کو میرے بھائیو اس کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ساری دنیا کی طاقتیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی جب لوگوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے مال نے نہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں پہلے عزت دلائی نہ آج عزت دلا سکتا ہے دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے یہ میرے بھائیوں آج کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی منشاہی پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے کن چیزوں سے ناراض ہے کس پر اس کی پکڑ آتی ہے اس, پر وہ کرتا ہے. اس لیے یہ ساری دنیا کے انسان انتہائی خطرے میں چل رہے ہیں کہ یہ وہ سارے اعمال جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ پورے فیصلہ آباد میں ہیں ہر محلے میں ہیں ہر بازار میں ہیں پورے پاکستان میں ہیں پوری دنیا میں ہیں پورے شے بر اعظم میں پھیلی ہوئی انسانیت آج للکار رہی ہے اللہ کو کبیرہ گناہوں کے ساتھ زمین کو بھر دیا ہے زہر الفساد فلبر بہار بیمہ کسرت عید الناس اور اللہ اپنی سنت قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جب تم جیسی قوموں نے جب تمہارے جیسے اعمال اختیار کیے تو یہ سنو ایک قوم تم سے پہلے آئی نور السلام کی جنہوں نے زمین کو گفر سے بھر دیا الٹا میرے نبی سے کہنے لگے ساکنا بیما کاید تین کم تقسا جو تین عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے اور وہ عذاب لاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے ہمارا وہ دن آیا فتح اب وابستہ آسمان کے دروازے کھولے زمین کو چشمے بنا دیا یہ نہیں کہا کہ زمین سے پانی نکل کا فجرنا الارض اردا ہم نے پوری زمین کو چشمے بنا دیا روئے روئیں سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے پانی گرا زمین سے پانی نکلا اور ساری کائنات میں وہ پانی پھیلا ایک تفسیر میں میں نے پڑھا کہ اللہ تعالی کہ, کہ, کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پہ رحم کرتا تو ایک عورت پہ رحم کرتا جو بچے کو لے کے بھاگ رہی تھی کہ کون کیا ہے پناہ ملے اور میں بچ جاؤں اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھی جس سے اونچا پہاڑ کوئی نہیں تھا پیچھے سے پانی آیا اس نے پہاڑ کو جو دبویا پھر اس کے پاؤں پر شڑا پھر اس کے سینے پر آیا اس نے بچے کو اوپر کر لیا پھر اس کی گردن تک آیا تو اس نے بچے کو یوں اپنے سر سے اوپر کر لیا کہ شاید بچہ بچ جائے بار پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے سب کو برابر کر دیا یہاں یعنی تک کہ ان کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے سامنے سامنے ہلاک کیا تین آدمی غار میں چھپ گئے اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا پر اندر اندر بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں تینوں کو تیز چیشاب آیا اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے اللہ نے پیشاب کو جاری کر دیا اور وہ پیشاب کرتے, کرتے کرتے کرتے اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کے مر گئے جو کام قوم نو کرتی تھی وہ کام آج ہو رہے ہیں ساری دنیا میں ہو رہے ہیں قوم آج بڑی طاقتور یہاں تک کے للکارنے لگے من اشد اشدمینا ہوا کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤ نہ ہمیں کس سے دراتے ہوا ہمارے خدا نے تیری عقل خراب کر دی ہے ہم سے تو بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اولم یارین بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حجت پوری ہوئی اور اپنے تکبر میں بڑھتے رہے نافرمانی میں بڑھتے رہے تو اللہ نے عذاب کا دروازہ کھولا کہہ گیا انسان ایسے بھوکے اور وہ انسان ہماری طرح تو تھے چالیس ہاتھ قد ہوتا تھا تیس ہاتھ قد ہوتا تھا آٹھ سو سال نو سو سال عمر ہوتی تھی نہ بورے ہوتے تھے نہ بیمار ہوتے تھے نہ دانت ٹوٹے نہ کمزور ہو نہ نظر کمزور ہو جوان تندرست توانا صرف موت آتی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا منت. اور ان کی بھوک بھی زیادہ وہ اپنی ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گئے پھر جہاں حلال بھی کھا گئے پھر کچھ سے بھی کھا گئے بلے بھی کھا گئے چوہے بھی کھا گئے جو چیز ہاتھ میں آئی سانپ بھی کھا گئے ہر چیز کھا گئے پر نہ بارش کا قطرہ گرا نہ زمین کا دانا پھوٹا یہاں کے درخت توڑ توڑ کے ان کے پتے چھبا گئے چہ تو دور نہ ہوا تو پھر انہوں نے ایک وقت بھیجا بیت اللہ بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش لو جب مصیبت آتی تھی اوپر والے کو پکارتے تھے جب وہ کام کر دیتا تھا پھر سرکش ہو جاتے تھے پھر ان پتھروں کو پوچھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تین بادل سامنے کیے آواز آئی ان میں سے ایک کا انتخاب کرو ایک سفید ایک سرخ ایک کالا واپس آپس میں کہنے لگے کہ سفید تو کالی ہوتا ہے سرخ میں ہوا ہوتی ہے کالے میں پانی ہوتا ہے ہم کہیے پانی یہ یہ کالا چاہیے یہ کالا چاہیے آواز آئی پہنچے گا یہ واپس پہنچے ان کا بارش ہوگی تو پھر جب ساری قوم کٹھی ہوئی تو اللہ نے وہ بادل بھیجا سلم اوہ اور بادل آیا کو رونا وہ دیکھو آئی بارش نے کہا بل ہوا مستا جل یہ بارش نہیں یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں کچھ کر لے اب تیار ہو جاؤ علیم تدمر اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا تم کو ہوا نے اوڑا دیا ساخ ساخ ہاتھ اونچے قد کے لوگ اور چنکی کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے اور ان کے سروں کو آپس میں ہوا ٹکرا رہی تھی وہ گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے گھومتے تھے سر ٹکرا دے بعض لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپ گئے تو ہوا کا بگولا ایسے زوردار طریقے کے ساتھ غار کے اندر جاتا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح پھر ان کے سرا پس میں ٹکرا ٹکرا ٹکرا ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ان کے بھیجے ان کے چہروں پہ نکل آئے اور پھر اللہ نے الٹا کے ان کو زمین پر مارا سر الگ ہو گیا جھڑ الگ ہو گیا پھر اللہ نے للکار کے پوچھا الحم باقیہ کوئی ہے باقی تو دکھاؤ کہ اس کا بھی سفایا کر دوں کوئی نظر نہ آیا سب کو اللہ نے مٹایا جو کام قوم آد کرتی تھی وہ کام آج فیصل آباد میں ہو رہی ہے جب اللہ پھر قوم سمود آئی انہوں نے سنا تھا کہ عاد کو ہوا نے اڑایا تھا تو انہوں نے پہاڑ کے اندر گھر بنائے کہ اندر ہمیں کون کچھ کہے گا اندر تو ہوا جا ہی نہیں سکتی جائے گی بے ہی تو کان تک اندر جائے گی نہ فرمانی نہیں چھوڑی الٹے کام کو چل پڑے تو اللہ سبارک و تعالیٰ نے ہوا نہیں بھیجی ایک فرشت آیا مکر و مکرن انہوں نے مکر کیا و مکر نہ مکرن ہم نے ان کے مکر کو توڑ دیا سم کئی پکانا آ کے بت آج ان کا انجام دیکھو انا دم مرنا ہوں قوم ہوں اشمیم فکل کبویو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے کہا یہ تبارا کو تعالیٰ نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے چہرے نیلے اور کالے ہو گئے اور ساری قوم کو اللہ نے آن کی آن میں ہلاک کیا پھر اس پر قوم شعیب کا اللہ نے چصلہ سنایا یہ تاجر قوم تھی فیصلہ آباد کے بازاروں میں جو ناپ تول میں کمی ہے وہ وہاں ہو رہی تھی جو جھوٹ ہے وہ وہاں چل رہا تھا جو خیالت ہے وہ وہاں چل رہا تھا دکھانا اور دینا اور یہ وہاں چل رہا تھا تولنے میں زیادہ ناپنے میں زیادہ یہ سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں ہوا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا اور ساری دنیا کی تجارت انہوں نے قبضے میں کر لی اور شہب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ او فلقیل وزن بالقصل مستقیم صحیح تو لو صحیح ناپو ناپل میں کرو جواب آیا اور مایا بدو آبا او انہ اور مالینشاہ نقل انتل خلیم اور رشید ہے شہیب بسم مسجد میں بیٹھ گیا ہمارے کاروبار میں داخل نہ دے دیں ایسی نمازیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑیں اور ہم اپنے کاروبار تیرے طریقے پر کریں تو ہم تو روکے ہو جائیں جسے سے آپ کہیں کہ بھائی بیانت سے تجارت کرو کہے گا مجھے تو بجلی کا بل بھی ادا نہیں ہوگا میں روٹی کہاں سے کھاؤں یہ میں نے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو ایک تیل والے سے میں نے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو اگر ملاوٹ کروں تو ایک ڈرم کے پیچھے پانچ سو روپئے بچتا ہے اور خالص بیچوں تو پچاس روپے بچتا ہے تو پچاس روپے سے میرا کیا ہوگا سبزی گوشت بھی نہیں آتا اور پانچ سو روپئے سے تو کتنا دن گزر جاتے ہیں تو یہی کچھ قوم شعیب نے کہا کہ اصلا تو کسا روک روک مایا میں شعیب اپنے گھر بیٹھ جاؤں ہمیں تیری تبلیغ نہیں چاہیے ہمیں اپنا کاروبار کرنے دے یہی آج کے بازاروں کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شریعت نہیں منظور تو کاروبار کیسے ہوگا جھوٹ نہ بولیں تو کام کیسے چلے خیانت نہ کریں تو کام کیسے چلے ناپ میں کمی نہ ہو تو کام کیسے چلے اور سودی کام نہ ہو تو کام کیسے چلے بینک نہ ہو تو کام کیسے چلے یہ سارے اعتراضات جو آج کے تاجر کرتے ہیں یا دکاندار کرتے ہیں یہ سارے اعتراضات شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیے کہ پھر کاروبار کیسے چلے گا پھر منڈیاں کیسے چلیں گی پھر تجارت کیسے چلے گی تو ہم تو تجارت چلانے نہیں آئے ہم تو اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں اللہ کو راضی کر تو تجارت ٹھپ ہو جائے تو ہو جائے اور چل پڑے تو برکت سبحان اللہ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہے کہ ہم نے روٹی کھانی ہے اور بچوں کو کھلانی ہے ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کمانا ہے اور اس کے مطابق کھلانا ہے اس میں کچھ بچے گا خا کریں گے بچوں کو بھی کہیں گے تمہارا باپ تمہیں نہیں دیکھ سکتا میں تمہاری خاطر کر کیا ذختی آپ کو برداشت نہیں کر سکتا ہر تمہارا ضلع سالانوں کا انتقال ہونے لگا عمر بن عبد العزیز بہت مسلمہ بین عبد الملک ان کے سالق کہنے کے کہ امیر المنی آپ نے بچوں پہ بڑا ظلم کیا ہے کہنے کے کہ کیا ظلم کیا ہے کیا ان کے لیے جو ان کے لیے جو چھوڑ کے جا رہے ہو وہ دو روپے فی کرتے ہیں دو روپئے تیرے بچوں کو دو روپئے ملیں گے سڑکے میں دو روپئے یعنی دو درم تو یہ کیا کریں گے آگے ان کا تو نے کچھ نہ بنایا تو زہر نے اثر کر لیا تھا کہنے کے مجھے بٹھا دو مجھے بٹھا دو تو نے بٹھا دیا کہنے لگے بات سنو میں نے ان کو حرام کوئی نہیں کھلایا اور حلال میرے پاس تھا ہی نہیں تو لہٰذا میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں کہ ان کے لیے جمع کروں وہ کہنے لگے ایک لاکھ روپیہ میں دیتا ہوں میری طرف سے بچوں کو ہدیہ کر لو کہنے کے وعدہ کرتے ہو کہنے کے ہاں وعدہ کرتا ہوں کہنے نا اچھا اچھا کرو جہاں جہاں سے ظلم اور رشوت سے تم نے یہ پیسے کٹا کیا نا ان لوگوں کو واپس کر دو میرے بچوں کو تمہارے پیسے کی لوٹ کوئی نہیں پھر میرے بچوں کو بلاؤ تو سب کو بلا لیا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے بیٹو میرے سامنے دو راستے تھے ایک یہ تھا میں تمہارے لیے جمع کرتا دولت چاہے حلال ہوتی چاہے حرام ہوتی لیکن اس کے بدلے میں میں دوزخ میں جاتا دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں تقوہ سکھاتا اللہ سے لینا سکھاتا خود جنت میں جاتا میرے بچوں میں تمہارا باپ دوزخ کی آگ نہیں برداشت کر سکتا لہٰذا میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا نہ حرام جمع کیا میں نے تمہیں دوسرا راستہ سکھا دیا ہے تقوے والا جب کبھی ضرورت ہو میرے اللہ سے مانگنا میرے اللہ کا وعدہ ہے وہ کہ میں نیکوں کا دوست ہوں نیکوں کا والی ہوں اگر پھر اپنے خالصے کا مسلمہ اگر یہ میرے بیٹے نیک رہے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا اور اگر یہ نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی ہلاکت کا کوئی غم کوئی نہیں ہے پھر اس زمین آسمان نے وہ دن دیکھا کہ اموی شہزادے مسلمہ کی اولادیں اور سلیمان بن عبد الملک کی اولادیں جو ایک ایک بچے کے لیے اس زمانے میں دس دس لاکھ درم چھوڑ کے مرے ان کی اولاد مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگا کرتی تھی جیسے ابھی جمعے کے بعد بھٹاریاں بھیک مانگیں گے اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد وہ ایک ایک مجلس میں سو سو گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کیا کرتے تھے ہم تاجرباد میں ہیں مسلمان پہلے ہیں ہم افسر بعد میں ہیں مسلمان پہلے ہیں کسی بچوں کے باپ بعد میں ہیں مسلمان پہلے ہیں کسی بیوی کے خامد بعد میں ہیں مسلمان پہلے ہیں کسی بچوں کی ماں وہ عورت بعد میں ہے مسلمان پہلے ہے کسی کی بیوی بعد میں ہے مسلمان پہلے ہے اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کا حکم ہے یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پہ حکم قربان ہو نہیں یہ حکم ہے کہ میرے حکم پر اپنی خواہش کو قربان کرو کونے شیب نہ برے ہمارے بازار وہ مزہ پورا لگے کاروبار کیسے ہوگا بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے تو بھوکے مر جائیں سکول کی فیسیں کہاں سے دیں میں اس زمانے کو تو, تو سکول نہیں تھے نا یہ جی آج کی بات کر رہا ہوں تو سکول کی فیسیں کہاں سے دیں پھر بجلی کے بل کہاں سے دیں اگر سچ پر کمائیں اور دینت داری سے کمائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں یہی شاہد علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا سرکان سے کھائیں سرکار سے کام ہے تو چوپ کر کے اپنے نفل پڑھا کیا اپنی اللہ اللہ کیا کر ہمارے کاروبار میں دخل نہ کیا دیا کر جیسے ہم نے آج اسلام کو کہا ہوا ہے مسجد میں آئیں گے تو جو سلام کریں گے نماز پڑھیں گے جمعہ پڑھیں گے پر تو ہمارے بازار میں نہ آنا کہیں تو ہمیں جھوٹ سے روک دے درد عنتی سے روک دے سود سے روک دے خیانت سے روک دے تو ہماری تو تجارت کی کھپ ہو جائے گی چلے خبرک مطالعہ نے اس قوم پہ تین اقاب مارے یہ پہلی کاثر قومیں تھی ان سے ایک ایک عذاب آیا یہ کافر کے ساتھ بدیانت تھے لوگوں کا حق بھی لوٹتے تھے تو اللہ نے ان پہ تین عذاب مارے اقضت احمد رشفت ہو زلزلہ اخذلین اضلم و سی ہاتھوں چیخ اقضم آزاد یوم گلا بارش کس چیز کی انگاروں کی بارش ہماری جماعت شاعب الاسلام کے قوم کے علاقے میں گئی ہے وہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تو اتنی اتنی برف پڑی تھی اتنی اتنی یعنی تقریباً تین تین فٹ برف پڑی ہوئی تھی ایسا ٹھنڈا علاقہ اللہ نے ایک گرم ہوا بھیجی وہ جھلس گئے تھوڑا پائے ابلے پڑ گئے سو اس کے بعد ایک دم ہوا ٹھنڈی ہوئی تو سارے بھاگ کے باہر آئے جو شکر ہے ٹھنڈی ہوا آئی اوپر سے بادل آیا جو شکر ہے بادل آیا اس کا ساتھ ہی زمین میں زلزل آنا شروع ہوا اور اس کے اوپر فرشتے کی چیخ آئی اور اوپر وہ بادل کالا ایک دم سرخ ہو گیا پھر اس میں سے ایک دم بڑے بڑے انگارے برسے اور ساری شعب علیہ السلام کی قوم کو اور مدین کی منڈی کو اللہ نے جلا کے راہ کر دیا اگر یہ بازاروں والے توبہ نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان منڈیوں پر بھی وہ انگارے نہ برس جائیں جو مدین کی قوم پہ برسے تھے اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتے داری کوئی نہیں ہے اور حضور پاک اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہاسن و بسرین خاص وحم الربا و شرب احمد القمور وقت احمد و قطیم الرحیم ایک زمانہ آئے گا میری امت بڑی عیاش ہو جائے گی بدماش ہو جائے گی ناش گانے کی رسیع ہو جائے گی گانے بجانا ان کی گھٹی میں پڑ جائے گا اور اس حال میں ایک رات ایسی آئے گی کہ رات کو انسان سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر ہوں گے اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا بس لالحم انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا واقل حمر اور سود کو ڈٹ کے کھاتے ہوں گے وہ لطف حریر اور مرد ریشم پہنے گئے سونے کی انگوٹیاں سونے کی چین میں نوجوانوں نے گلے میں لٹکائی ہوئی سونے کی چین سونے کی انگوٹھی یہ کون سی لذت ہے اس انگوٹھی کے پہننے میں جو اللہ کو بھی للکارا ہوا ہے اور اس کے رسول کو بھی للکارا ہوا ہے آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کاش میری امت کے نوجوان ریشم استعمال اور سونا استعمال نہ کریں یا لئی امتی امت لم تلبت کاش کے میری امت سونے کا استعمال مت کرے اب بتاؤ دیکھو کتنے ہیں نوجوان جو ایسے شوق میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا حرام ہے کچھ پتہ ہے تو نہ اللہ کا پتہ ہے نہ روکنے والے کا پتہ ہے نہ اس کی سزا کا پتہ ہے لہذا چل رہی ہے گاڑی تو یہ کس سے ہوگا کہ حرام کو حلال کر دیں گے سود کو کھائیں گے ریشم پہنیں گے سونا پہنیں گے شراب پیئیں گے اور گانے بجانے میں مست ہو جائیں گے اور اس کے نعتوں کا لحاظ ختم ہو جائے گا ماں باپ کی تمیز ختم ہو جائے گی بھائی بہن کی تمیز ختم ہو جائے گی بڑے چھوٹے کا وقار ختم ہو جائے گا جب یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا کہ یہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں اور یہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لیے روتا روتا روتا دنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے بھیجنا پڑا، قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے وہ, وہ اتنی بن گئی کہ ان کو لکھنا مشکل ہوگا میرے لیے اس سو سے زیادہ آیات بنتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے لعل تباين نفسك على اثاره إن لم يمنوا بهذا الحديث اكفى فلا تظن نفسك عليهم الحقرات ما انت عليهم ب... ما انت عليهم بوكيل لست عليهم مسيطر ما انت عليهم للجبار من كفر فلا يحزنك كفر ومن ولا... كفر فلا يحزنك كفره ولقد علم انك يضيق صدرك بما يقولون اي قسم من ايات ان الله كرها اتنا غم لا كثر اتنا غم لا اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے اس کے باوجود آپ کا گلا قرآن میں سن لو جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اس بدانتی میں شرابوں کے پینے میں نماز کے چھوڑنے میں کبیرہ گناہوں میں غرقوں کے مر گئے تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویہ تھیں اور پر پر سامت کے دن جب پوچھے گا ہماری تو یہاں فرنانیاں تو بہ گیا رب جمین نقومی مولا یہ بھی میری محمد جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا میرے قرآن یا میں پکارا مسجد میں آؤ جنہوں نے مسجدوں کی رانی چھوڑ دی بول بتاؤ یہ اتنا مجموعہ کہاں سے آگیا ہے یہ ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا یہ دو تہائی کو سارا پولیس کا نکال ہے ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں ہو سکے یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا اللہ کی دھرتی پر آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کا رسک کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کی ہوا سے تنوع میں لے جاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کے دیگر نور سے دیکھتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اپنے جسم کی نیوتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن تاروں کی جھیل میں نہ اچھے نفاطے کیا یہ صرف آٹھویں دن اپنے بے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پتھر دل کو کیا ہوا اس سے دستک پہنچتی یہ کیوں ویران ہو گئے ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں بتاؤ کیا کا کرتے تھے اے ہندوستان والوں تم نے اتنا قرآن سنایا کہ میں سر سر کو سنا کر کے شبا بن جاتی میں پتھروں کو سنا کر تو موم ہو جاتے میں دریاؤں کو سنا کر تو کے طوفان تھن جاتے اور نہ موجود کو تم کی چہرانی رک جاتی پتا نہیں تم کس مخلوق کس کس چیز سے ہو گم ہو تمہارے سینے میں دل نہیں ہے پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے سو نہیں ہے جا رہا پتھر بھی اللہ کی حدت سے نرستا ہے اور چانتا ہے اور تم کون سے انسان ہو کیسے سینے میں دل لیے پھرتے ہو کہ پانچ دفعہ کتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے خیے الگ پھیلا ہے ایک تھاانےدار پکارے گلوستان کالونی کا تو تمہارا سمے آ جا تو سڑک پر پار رکھتے تھے بی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے اور تمہارا زمین آسمان کا وقت تم دن میں پن دفعہ پکائیں اور کانوں کے جا رہیں گے اور آخ میں دن مسجد کو آ ہوں کیا آخ نے دن کھانا کھایا ہے کیا آج ہی پانی پیا ہے کیا آج ہی چائے ہے یہ ایسی دفع اپنی آپ سے کرتے کے شیطان سے کر کے ملک مال سے کر کے اپنی دکانوں سے کرتے یہ بے اللہ سے پہنچی ہوئی ہے جس جی زمین پر سلانا آگاہ ہو اس سے بعد کوئی جرم ہے ضلع کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا ضلع سے بڑا جرم ہے رشوت خانے को گنا سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا رشوت خانے سے بڑا جرم ہے قتل کرنا بڑا گنا سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے سجبے بھی قتل انکار کیا تھا شیطان نے شیطان نے کوئی گنا کیا, کیا تھا کوئی قتل کیا تھا کوئی شراب پی जुआ کوئی جوا क्या تھا کیا تھا کوئی شرک کیا تھا شان का کا انکار ہوا ایک سجبے کا انکار وہ ہمیشہ کے لیے ہو ہوگا اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن پانچ دفعہ ہر بیس اس فریدوں کا انکار کیے بیٹھا ہے اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے آرام سے چائے پیتا ہے اور آرام سے کہہ لگاتا ہے اور آرام سے کا شیطان ہے شیطان نے کوئی زنا کی اکھا کوئی قتل کیا تھا کوئی شراب کی تھی کوئی جوا کھیلا تھا کیا کیا تھا کوئی شرک کیا تھا شیطان سجدے کا انکاری ہوا ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں پانچ دفعہ ہبی سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے آرام سے چائے پیتا ہے اور آرام سے کیا کہہ, کہہ لگاتا ہے اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے آرام سے بیوی کے تعلوم میں لیٹتا ہے ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا جس نے سجر کا انکار کیا سجدوں کا پھر زہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا پھر اثر کا مذاق اڑایا پھر مغرب اور رشا کا مذاق اڑایا گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے پر یہ بھی نماز کا مذاق ہے اور آخوے دن ٹوپی رکھ کے آیا آخ دن جس نے اتنے سچوں کو انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا آیا نہیں جاتا گرمی بڑی ہے سردی بڑی ہے اندھیرا بہت ہے کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہے کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے کیا جہنم کی آگ بھول گئے کیا جہنم کے کی عذاب بھول گئے کیا جنت کی نیم چیم بھول گئے وہ اللہ کا کلام بھول گئے وہ اللہ کا دیدار بھول گئے وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے یہ کیسا اسلام ہے یہ کیسے پتھر دن ہے جو کمانے میں تو ایسا سے مست ہوئے کہ ہوش نہیں اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں نہ بوڑھے پرسن جوریں گے نہ جوان کو ہوش ہے نہ کسی عورت کو ہوش ہے نہ کسی مرد کو ہوش ہے ہو نہ بازار بند ہوں ارے میرے بھائی حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں گی بیس بیس دن بازار نہ کھولے نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا نہ آپ کی عزت آگرو پہ ہاتھ ڈالتا دن دہاڑے ڈاکے پڑے کیوں پڑے کہ ہم باغی ہو گئے ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے یہ کیسی وفا ہے اور ایسا وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں سمندر بولے مولا اجازت دے ہم چھڑ جائیں فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہمیں ہلاک کر دیں اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا جس آٹھوں بازاروں میں جس کے شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا وہ جس کی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی سے بنے ہوئے مطفے سے بنے ہوئے میری غذا کھا کر میرا رزق کھا کر میری ہوا سے زندہ میرے پانیوں سے زندہ میری روٹی سے زندہ میرے دیے میرے دیے ہوئے گوشت سے زندہ میرے دیے نظام سے زندہ یہ میرے, میرے ہی منصف بن گئے پندرہ سو روپئے کا ملازم آپ کو چائے کی تعلیم دے کا کہتے چھٹی گھر ہم کو غور رکھیں گے اور جس میں اتنا بڑا وجود بخشہ آنکھوں میں شراب جلائے کانوں فون لگائے دماغ میں برقی روڑائی دل کو جھڑکایا سارے بدن کی تو خون پہنچانے کا نظام چلایا پھرپڑوں کی سختیں چلائیں رگوں میں خون پہنچایا ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی بالوں کو غذا پہنچائی زبان کو بولنے کی طاقت دی باتوں کو کاٹنے کی طاقت دی جو وہاں سانس کی نالگ کر دی اور میزے کی الگ کر دی اور وہاں لگایا جو نظاموں میں جائے تو میزا بند میزا کھل جائے اور پھیپڑوں کی طرف جانے والی نالی رک جائے جو اللہ اتنی اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا رکما آپ کے میزے میں جائے وہ بو ہی تو یوں ساتھ ہیں یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ اور وہ اللہ اتنی طاقت والا سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سر سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے ہر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے اس کو توڑ کے آنکھوں میں پہنچائے پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے غذا کو کھینچے پھپڑے کو غذا خون کو غذا خون خود غذا لے کے چل رہا آنکھوں کو غذا دماغ کو غذا ہڈون کو غذا ناخن کو غذا ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں کیا میرے مالا کا نظام یہ ہمارا قبرستان ہے مردہ سیل باہر نکل رہے اور نوخن کی شکل میں باہر آ رہے پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہا ہے تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ لیا سارا دن سی سی کرتا ہے سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے یہی نوخن میرا رب چھ چلے تو ہم تو ایک نوخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ جوڑ بنا دیے سیدھا کر دے تم کسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں ہے کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ پندرہ سو صرف دیے اور اس نے چائے کی پہلی نبی بھی تم نکال دیا اس نے گاہ کو ڈیل نہیں کیا نکال دیا اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے یہ زمین کس نے بھی سا کے دی میرے بندوں میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا والحب ذو میں نے بھی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا رب دیوان میری کیوں نعمتوں کو چھپلاتے ہو کیوں میرے باغی بنتے ہو کس کس کا انکار کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو رب المشرق و مغرب رب المشرق مغرب عین میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں مغرب کا بھی رب ہوں شمار کا بھی رب ہوں جنوب کا بھی رب ہوں یہ آلائے رب زبان پھر بھی تم میرے بازی ہو گئے پھر بھی مجھے میری نیمتوں کو چھپلاتے ہو کل خل انسان پال کل فکار وہ ہل قل جان مار جار تمہیں مٹی سے بنایا جن کو آج سے بنایا میری سب ائی ربکما اربت دیوان کیوں مجھے جھٹلاتے ہو کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے ایک کڑوا ایک میسا بینہما درزہ ان میں پردہ لگایا لا یگان تاکہ کڑوا پانی نیچے میں نہ چلا جائے اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میچھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے سب ائی اعلیٰ ارب کما سوکھ تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں پانی کو تھام کے رکھتا ہوں کہ تمہارے تین کون جیسے جہاز میرے ایسے محیط اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں صبح ائیے اعلیٰ رب کو ماتو تمہیں پتہ نہیں ہے تم سب مر گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا خبر ائیے اعلیٰ رب تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہر ہو ہر روز اس کی شان جدا ہے کلن ہوا فی شان صبح ائی اعلیٰ رب کو مارت نہیں سنتے ہو صنفرقم پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں اور میں انقریب تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں سگے اعلیٰ زبان کیوں جھٹلا سے ہو کیوں باقی بند ہو اے انسان ہوش اس نے جات ہوش میں تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے تو اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے اور وہ جن کو یاد نہیں ہے کہ آسمان وردا کن کا دیہان اور یور سال والن ون ہاسن خلاسن کا سہران تم میں آخ کی مار تمہیں پانیوں کی مار تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے سب آئیے اعلیٰ رب کمار تمہیں پتا نہیں ہے کچھ دن مجرمین پہچانے جائیں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے آنکھیں چیری ہوں گی ہاتھ بندے ہوں گے پاؤں جپڑے ہوں گے گردن میں توق ہوں گے سب ائیے اعلیٰ ارب کمار سکر دیبان. تمہیں پتہ نہیں میری دوزہ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپک رہی ہے اور پکار رہی ہے ہل من مجزید. من مزید اللہ اور لیا اللہ اور لیا پھر اعلیٰ رب کمار سکدیبان تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں میرے باغی ہو گئے تم کیوں جکلاتے ہو یہ بھی سن لو وری من خاص مقام رب ہی جنتان اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی آلی شان جنتیں ہیں سب ائی اعلیٰ رب کمار سکدیبان زبا کا افنان سب ائی اعلیٰ رب کمار سکدیبان کلفاق سب ائی اعلیٰ رب کمار سکل زبان فيهما عيناء تدريان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من این دان، صَّرْفٍ وجنن الجنتين دَان فيهن نقاصرا صطف لم يطغ من قبلهم ولا جان كأنهم الياقوت والمرجان فجزاء الاثام الا الارحام فويلاه لربكم وما تكذبان كيف ربك تمدغوت کر رہے ہو جس کے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن بھی م... مٹی, بھی مٹی خواک ہی مٹی خاک ہی خاک دھولھول دھولرمی ہی گرمی آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے پانی بہتے ہوئے سائے پھیلے ہوئے رخ پھیلے ہوئے, ہوئے پھل بھرے ہوئے موشے پھل پتے ہوئے اور لٹکے پرندے اڑتے ہوئے پانی اٹھتا ہوا پانی بہتا ہوا گورے کھڑے ہوئے تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے عورتوں نے کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے دربار لگائے ہوئے نبیوں کا ساتھ فرشتوں کا سلام غلاموں کا سلام اور فرش بچے ہوئے قالین لگے ہوئے اور گو تکیے لگے ہوئے جوانی ہمیشہ زندگی ہمیشہ محبت ہمیشہ زندگی کو زوال نہیں جوانی کو زوال نہیں حکومت کو زوال نہیں ہر طاقت ابد الآباد کی وہی وہ دیکھو تو, وہ تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایا باد رخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوش پکے ہوئے اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت دینیا تیری دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں تیری ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہیں وہ تیرے دائیں بائیں ہیں تو نیچے دیکھتا ہے جنت کے جنت کی نہریں چلتی ہیں اوپر دیکھتا ہے تو باہا اور پھل چھکے ہوئے ہیں جھکے ہوئے ہیں پکے ہوئے ہیں سب یہ اعلیٰ ربار کو اب میں کیا کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کرو گے آخر ہی کچھ شرم و شرمحیا چاہیے آخر ہی کچھ غیرت چاہیے میرے بھائیوں اپنے اللہ کو راضی کریں جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئی جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی خیانت آ گئی بدیانتی آ گئی ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں تو تو دنیا میں رہ گئی اللہ تعالیٰ فرمائیت پڑی ہوئی ہے جہنم میں پڑ تھا جاؤ اور جہنم میں کیسے جائے تو فرش ماریں گے چھت اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے جو کا سب سے خطرناک حصہ ہاغیہ وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں بدیانت لوگ ہاغیے تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی امانت کو کھانے والے لوگ ہاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگے اس میں وہاں دیکھے گا تو وہ جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا اچھا یہاں پڑا ہے اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا اس کو اٹھائے گا کندھے پہ رکھے گا تو اوپر چڑھنا شروع, شروع کرے گا چڑنا شروع کرے گا چڑنا شروع کرے گا جب دو کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر ہاویہ میں جا گرے گا اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر گے جا واپس لے کے آ پھر یہ واپس جائے گا پھر اسے اٹھائے گا پھر کندھے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرانے گے یا لیتے آپ آب. اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا اس کمانے سے توبہ کریں یہ کمانا جہنم میں لے جائے گا اور ادھر سیالم چرم ایک فرشتہ اعلان کرے گا آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں این الگین تجا کا جنوب ہم انل کہاں ہے راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے ارے میرے بھائی اور یہ نماز کی غفلت بہت بڑی ہلاکت ہے میں کیسے سمجھا میں تو جب بھی جمعہ پڑھاتا ہوں میں یہ مضمون ضرور بیان کروں مجھے جب یہ مجمع نظر آتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ آٹھویں دن آتے ہیں اور باقی دن کہاں ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے ان کے آنکھ کیا ہو گیا ان کے کانوں میں ڈانٹ لگ گیا یا دل کے کو اوپر کوئی پردہ آ گیا یا میں کوئی عربی میں بات کرتا جو سمجھ میں نہیں آتی یا میں کوئی ان سے چندے کا مطالبہ کر رہا ہوں یا کوئی اپنی ذات کے لیے سوال کر رہا ہوں یا اپنی شخصیت کی دعوت دے رہا ہوں آج نماز عزت دلائے گی سب سے پہلا اعلان ہوگا کہاں آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں کون ہیں راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نام پہ پر خرچ کرنے والے صرف نماز نہیں زکات بھی دینی پڑے گی پیسہ ہے زکات نہیں دے رہے پیسہ ہے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کر رہے بھائیو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیں اللہ کے واضح اپنے آپ کو سادگی پھیلائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں اللہ آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا صرف آپ کو نہیں آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا آپ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں کسی ایسے اہر خرے کو قرضہ نہیں دے رہے یہاں مسجد والے چندے مانگ رہے ہیں بھائی مسجد کو چندہ دو مدرسوں والے چندے مانگ رہے مسجد مدرسوں کو چندے دو یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے اور کہیں سندوکھیاں پھیلا رہے ہیں کئی وہ جھولیاں ایسی مجھے شرم آتی ہے یہ کرنے والوں پر بھی میں کیا کہوں ان کی عقلوں پہ پر بھی پردہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مخلوق کے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہیں اور پھر ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ جو ان کو غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جا رہی ہو اور یہ گھروں میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہوں اور مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جائے اور مسجد کے لیے صندوق رکھے جائیں اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے روک چندہ مانگ رہے ہوں یہ ایمانی اور غیرت کے خلاف مسلمان کی سخاوت کے خلاف ہے کہ اس طرح اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھریں اور مسجد کے لیے صندوق پھریں ہم سو اللہ کے نام پہ بے جھڑک لگائیں عکیم الصلح وعاط الزکا عقیم الصلاح و آت الزا ستاث دفعہ یہ حکم چلا ہے اور ہر دفعہ زکات کے ساتھ نماز نماز زکات جکات نماز نماز, نماز نماز زکات جکات نماز نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں زکات دینے والوں سے زکات دینے والے چھوڑے ہیں پیسہ جاتے جان جاتی ہمیں نہ دو اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں اپنے غریب رشتہ داروں کو اپنے غریب پڑوسیوں کو آج جو صحیح جیانتدار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق زکوط اگر وہ زیادت ہے تو اگر رشور رشو نہیں لیتا تو آج کا ایس پی بھی مستحق کے زکات ہے میرا دوست ایس پی کہنے کا میں زکات کا مستحق ہوں حالانکہ میں ملتان کا ایس پی ہوں پندرہ دن میرے گھر میں کبھی سالن پڑتا ہے, کبھی نہیں پٹتا اپنے اوپر صرف خرچ کر بچے کو کھلانے کی خواہش تھی. ایک ہزار روپے کے کھلونے لے کے دے دیے کیا ظلم ہے یہ ہزار روپے کے کھلونے بچے کو لے کے دے دیے کیا پوچھے گا کہ ہزار روپے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا اور کسی کے غریب کا ایک عرصہ گزر سکتا تھا پھر کسی مسکین رشتے دار سے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا رسک دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں جان بھی تو اس کا ہوش نہیں کس کا حق ادا کریں سجدہ جان کا حق ہے اور زکات اور سطکات یہ مال کا حق ہے میں کب اپنے لیے مانگ رہا میں کروں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے اپنی دیدیوں سے پوچھو سونی کی زکات دی ہے دے ورنہ تو خود پکڑی آئے گی تیرا زیور تیرے لیے گنجا سانپ بن کے تیری سانپ تیری زبان کو ڈسے گا ان کا میں نے تو بچیوں کے لیے سنبھال کر رکھا ہے اس کی زکات دو پھر ٹھیک ہے ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکات دو یہ مال پکڑوا دے گا کیا مشکل نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکات نہیں دی اور زکات نہیں چھڑا سکتی اگر نماز نہیں پڑی مسجد بنا دی پچاس لاکھ میں اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا میرے بھائیو اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں ہم ایسے اندھے نہیں ہیں جو بچے نے چاہا لا کے دے دیا جو بیگ ہم نے مانگا اٹھا کے دے دیا نہیں, نہیں. ہم پہلے دیکھیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں سے باہر آواز آ رہی بیوی کو کہہ رہے لگ بندی راتوں نے شراب میں بتی موٹی ڈال دی روز بتی ڈالتے تھے نا اس کی روئی تھی تو تیل زیادہ جل گیا تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا جو پہ لڑ رہا کہ تو بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے دمڑی بھی نہیں دے گا جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مان لیے کہ وہاں سے آیا ہوں تو اندر کا ایک تھیلی اٹھائی نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے نہ پوچھا کہ کون ہو تین ہزار ڈیڑھ اٹھا کے دے دیے وہ حیرانوں ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ کیا کہ یہ مجھے تو سونے اتنے دے دی ہے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہے اور کچھ بیوی پہ تو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی چیزوں کر دی کہنے کہ وہ اپنی ذات پہ خرچ تھا وہ پھوک پھونک کے کرنا ہے یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دو یہ تجھے تھوڑا تھوڑا اللہ کو دے رہا تو اپنی جان کو okay. بھی لگائیں اللہ کا اور اپنی مال کو بھی لگائیں اللہ کا اور میرے بھائی اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں اپنی الاس کو, کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دو جخ میں نہیں جا سکتے یہ یہ ہم اس پر کریں صوبہ کریں سر اور یہ, یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی چلو کوئی جو جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے آدھی بو میرے بھائیوں ہماری جماعت گئی تھی اردو میں انیس سو اکیانوے میں تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رافت بات چیت ہوتی رہتی ہے چونکہ کچھ ارب ادھر رہتے ہیں کچھ ارب ادھر رہتے ہیں رشتے داریاں ہیں تو کیا یہودی یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہارے فجر میں نمازی کتنے آتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں تم نے یہ تحقیق کیوں کرتے ہو ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمع کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے فجر میں ڈیڑھ ساخ ہوتی ہیں اور جمعے میں باہر بھی سفے بنی پڑی کیوں میں کہ ایک بٹا تین سب کا باہر چاہے یہ دو بٹا تین تو یہی سوچ کے آیا ہے یہ کیوں نہیں ہر نواز میں آتا میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کریں اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا میں آپ, میرا روزانہ ہر جو میں جب آ ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں تین سو ساٹھ دن ہیں میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا تین سو ساٹھ دن میں آپ کو تین سو ساٹھ نئے بیان سنا سکتا ہوں جب میں یہاں بیان, بیان کرنے بیٹھتا اپنا دکھنا میں روتا ہوں کہ پورے گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری آئے نہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں جلتا کتا ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آرام سے نکل پڑے سو کو ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں جس نے سجر آج نہیں پڑھی اس نے پھر جہنم کو وجب کر لیا یہ آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم وجب ہو گئی پھر میں کیا مضمون بیان کروں کیا فلسفے بیان کروں کہ میرے بھائیو اپنی ذات پہ رحم کریں اپنے بچوں پہ رحم کریں اپنے گھر والوں پہ رحم کریں مسجد کی دوڑ لگائیں اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے کیا زندگی ہے چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مر جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے فوٹو پوچھتے ہیں ابا دادا کی قبر کہاں ہے ابا کہتے ہیں بیٹا یہیں کہیں مل گئی پتہ نہیں کہاں ہے ارے آج تو اگلی نسل دادے کی قبر نہیں دیکھ سکتی ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باغی ہو جائیں اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان جو ایسا کریں سوچ لے میرے بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں یہی میری فریاد ہے یہی میری پکار ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشا کے خلاف نہ ہوگا اس کو سیکھنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں تبدیل لے جاؤ چلہ لگاؤ ہم کوئی کسی تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے ہم خود تبلیغ میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں نکلو کہ ہماری توبا پکی ہو ہمارے احمد درست ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو اللہ ہم سب کو منصوبہ مسئلے ہو. سے پہلے ایک تھوڑی سی بات ہے مسجدوں میں ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں یہ جیسے بہت سے سروں میں نظر آ رہی ہیں اس کے بغیر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے بہت یہ سب درختی قبت گدار ہوتی تھی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں آپ اس یہ ٹوپی پہن کے اگر دفتر میں جا سکتے ہیں تو پھر ممکن ہے نماز پڑھنے کی لیے گنجائش ہو یہ بے عزبی ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس طرح کے لباس میں آنا جس کے ساتھ آپ کسی معدز آدمی کے پاس نہیں جا سکتے کسی دفتر میں نہیں جا سکتے دکان میں نہیں بیٹھ سکتے گلو سینتوں بکل نمت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز کے لیے سینت اختیار کروں اس سے بہتر ہے کہ ننگے سر پڑھ لیا جائے جن ٹوپیوں میں پڑھنے میں سراہت ہے یہ بدبوزار ہوتی ہے فرشتے بھاگ جاتے ہیں بدبو سے فرشتے بھاگتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے رسور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ننگے سر تو نماز پڑھی ہے لیکن ایسی بد کمیز ٹوٹیوں میں نماز نہیں پڑھی تو اس لیے کا بھی اس کی بھی ہی مسائل کو وہ ایسی لا کے رکھ دیتے ہیں کوئی لوگ اور یہ نمازیوں کی بہت بڑی غفلت ہے کہ اگر نماز پڑھانی ہے تو ٹوپی کی شیپ میں رکھ لے کر اللہ کے رسول کبھی ننگے سر نہیں گرے زندگی میں سوائے احرام کی حالت کے اور سوائے ایک آدھ دفعہ کے تقرروں کی کہنا کہیں فرضی نہ ہو جائے اس لیے آپ نے ننگے سر ایک دفعہ نماز پڑھائی اور ننگے سر بیٹھے ورنہ کبھی آپ بازار میں ننگے سر نہیں نکلے کبھی بازار میں ننگے سر نہیں گرے انگریز نے یہاں پہ حکومت کی پیروں کو کبڑی پہنا دی اور اس کو تنگے تروغے جو رسول اللہ کی سنت تھی وہ اس کی اس طرح تجلی کر کے ہمارے اندر جو اس کی حکومت نکال دی تو میرے بھائی اگر نماز پڑھیں صرف ٹوپی جیب میں رکھا کرے یہ ٹوپی ہم پہنا چاہیے دوسری بات یہ ہے تھی کہ قدر کی نماز میں ایک